صد اللہ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر چھ سے کر رہے ہیں آپ حضرات سورہ برات کا جو پہلا درس ہوا تھا اس میں سن چکے ہیں کہ مشرق چار قسم کے تھے پہلی قسم کے مشرق وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو خود توڑ دیا ان کا حکم تو یہ بیان کیا کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیرت العرب سے نکل جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ دوسری قسم کے مشرق وہ تھے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی پاسداری کی کسی قسم کی بے وفائی اور خیانت کا ارتقاب نہیں کیا ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ اپنے معاہدوں کو پورا کرو تیسری قسم کے مشرق وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں اور چوتھی قسم کے مشرق وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں کی ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ صرف چار مہینے تک انہیں اجازت ہے اور چار مہینے کے بعد ان کے ساتھ کسی معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا پھر وعدہ شکنی کرنے والے مشرقوں کے بارے میں آیت نمبر پانچ میں حکم یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو انہیں قتل کرو ظاہر ہے کہ جنگ میں یہی کچھ ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے قیدی بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کا محاصرہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کی گھات میں بیٹھا جاتا ہے تو یہی حکم دیا اور آج جو ایت کریمہ ہم نے پڑھی ہے ایت نمبر چھ اس میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں اگر کوئی امن کی درخواست کرے تو اس کو امن دے دیں حتیٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے پھر آپ اس کو ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں اسے امن حاصل ہو ایسے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مشرقوں میں سے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ ہم مشرقوں میں سے اگر کوئی شخص چار مہینے گزرنے کے بعد محمد کے پاس آئے اللہ کا کلام یا کسی دوسری ضرورت کے لیے تو کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا حضرت علی نے فرمایا نہیں جو امن لے کر آئے گا جو پناہ کی درخواست کرے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی مشرق آپ کی خدمت میں آتا ہدایت کی بات سننے کے لیے یا کسی بادشاہ کا پیغام لے کر کسی بڑے کا سفیر بن کر اگر کوئی آتا تو آپ اسے پناہ دیتے تھے اور اس پر کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جیسا ہدیبیہ میں ہوا ہدیبیا میں کئی مشرق آئے آپ کی خدمت میں قرو بن مسعود تھا مکرس بن حفظ تھا سہیل بن عمر تھا یہ حضور کی خدمت میں آئے مشرق تھے لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان نے ان کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے بعض اوقات بڑے بڑے گستاخ آئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تحفظ دیا جیسے مسلمہ کذاب یہ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے اپنے دو سفیر بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بلکہ انہوں نے باقاعدہ آپ سے نبوت میں حصہ داری کا مطالبہ کیا حضور نے ان سے پوچھا عطا شہدان اللہ مسلمہ رسول اللہ کیا تم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ کستاب اللہ کا رسول ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیروں کو اور کاصدوں کو امن دینے کا رواج نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا ہوں لیکن چونکہ دستور یہ ہے کہ کسی ملک کا سفیر ہو کسی بڑے کا کوئی قاصد ہو اور پیغام لے کر آیا ہو تو اس کو تحفظ دیا جائے اس کو امن دیا جائے لہذا فرمایا کہ تمہاری گستاخی کے باوجود میں تم پر تلوار نہیں اٹھاتا سنانچہ یاد رکھیں کہ حنفیوں کے نزدیک اور شافعیوں کے نزدیک ایسے مشرق اور کافر کی حفاظت کرنا لازم ہے جو کسی دوسرے ملک سے امن لے کر آئے پناہ لے کر آئے اور آج کل جو امن کا طریقہ ہے پناہ لینے کا طریقہ ہے وہ ویزا لینا ہے اگر کوئی حربی کافر بھی جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے وہ بھی ویزا لے کر آئے ہمارے ملک میں اسلامی ملک میں تو مسلمانوں کو اس پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ایک تو وہ کافر ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں جن کو ذمی کہا جاتا ہے ان پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے تلوار اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جو ذمی پر امن طریقے سے اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور وہ کافر جو ذمی نہیں ہے کسی اور ملک میں رہتے ہیں کافر ملک میں رہتے ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں وہ برطانیہ میں رہتے ہیں کسی کافر ملک میں رہتے ہیں لیکن وہ ویزا لے کر اور پناہ لے کر کسی بھی اسلامی ملک میں آئیں تو اسلام ان کے مال ان کی جان ان کی عزت و آبرو ان کے نظریات کو تحفظ دیتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کبھی چین کے انجینئروں کو اغوا کر لیا اور کبھی فلاں کو اغوا کر لیا تو یاد رکھیے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو فرمایا کہ ان اہد المنل مشرقین سجا اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے اور پھر اس کو ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں اسے امن حاصل کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے اقرا کی اجازت نہیں ہے ڈنڈے کے زور پر کسی سے کلمہ پڑوانے کی اجازت نہیں الدین دین میں اکرانی اور جہاد جو تھا یا جہاد جو ہے تو جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہتھیار سے ڈرا کر کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا جائے مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے کا نہیں جہاد کا یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ مجاہدین دشمنوں کے سامنے پہلی تجویز یہ پیش کرتے تھے کہ تم ایمان قبول کر لو دشمنوں کے سامنے دوسری تجویز یہ پیش کرتے تھے اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنے مذہب پر رہو لیکن امن بن کر رہو شرارت نہ کرو اور اگر یہ شکلی منظور نہیں تو پھر تیسرے مرحلے پر کہتے تھے کہ اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نہ تم कलमा پڑھتے ہو نہ تم پر امن طریقے سے پر امن ہمسائے کے طور پر رہنے کے لیے تیار ہو تو پھر تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہے تو جو کافر پر امن طریقے سے رہیں نہ ہماری روایات کے ساتھ छेड़छाड़ چھاڑ کریں ہمارے نظریات کا مذاق اڑائیں ہمارے دین کا مذاق اڑائیں نہ ہماری کتاب کا مذاق اڑائیں نہ ہمارے نبی کا مزاق اڑائیں اور امن طریقے سے جو رہے تو پھر ہمیں ان پر تلوار اٹھانے کی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جانتے نہیں کئی فیل مشرقین میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مشرقوں کے معاہدے کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے ان کے معاہدے کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنے والے لوگ نہیں ہیں آہت تم اندل مسجد الحرام مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس دو قبیلوں کا ذکر آتا ہے تفسیروں میں ایک بنو کنانا اور ایک بنو زمرا یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے کی پاسداری کی ڈبلو تو اللہ نے کہا تم بھی ان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرو ہم لکم مولک ہوں جب تک یہ تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے پر قائم رہے تم بھی وعدے پر معاہدے پر قائم رہو ان اللہ یحب المتقیم بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے اب غور کیجیے گا یہاں ذکر ہو رہا ہے کس بات کا کہ اگر مشرک اپنے عہد پر قائم رہیں اپنی زبان پر قائم رہیں تو اے مسلمانوں تم بھی اپنی زبان پر اپنے معاہدے پر قائم رہو اور آخر میں اللہ کیا فرما رہے اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے آخر میں یہ فرمایا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وعدہ پورا کرنا یہ بھی تکوا ہے اگرچہ وعدہ مشرق کے ساتھ کیا گیا ہو معاہدہ اگرچہ کافر کے ساتھ ہو اس معاہدے کو پورا کرنا یہ بھی تخواہ ہے بہت سے دوست یہ سمجھتے کہ شاید صرف نماز پڑھنا تخوا ہے اور روزہ رکھنا تخوا ہے اور گاڑی رکھنا یہ تخوا ہے اور ذکر اذکار کرنا یہ تقویٰ ہے اسی کو تخوا سمجھتے ہیں یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق یہ بھی تقوا ہے اور اچھے اخلاق میں سے ایک اعلی خنک وہ زبان کی پاسداری ہے جو زبان کسی کے ساتھ کی گئی جو قول و قرار کسی کے ساتھ کیا گیا جو معاہدہ کسی کے ساتھ کیا گیا اسلام کا حکم یہ کہ اس کو پورا کرو اگر اور مشرق ہی کیوں نہ ہو یہ بھی قتواہ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے یہ چیز اٹھتی جا رہی ہے کیفائے عہد اپنی زبان کا لحاظ کرنا اپنے معاہدے کو پورا کرنا یہ چیز اٹھتی جا رہی ہے وعدہ خلافی کا عام رواج ہوئی فار رو علی کو اللہ فرماتے ہیں ان مشرقوں کے وعدے کا کیسے اعتبار کیا جائے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ قول و قرار کا لحاظ کرتے ہیں یہ ان مشرقوں کے بارے میں کہا گیا جن کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں چھوڑتے تھے درز نہیں کرتے تھے تو فرمایا کہ جو لوگ نہ رشتے داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ وادوں کا لحاظ کرتے ہیں ان کے معاہدے کا کیسی اعتبار ہو چنانچہ مشرقیم کی تاریخ اور یہودیوں کی تاریخ اہد شکنی سے بھری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے انہوں نے ان معاہدوں کے خلاف کیا مشرقوں نے بھی خلاف کیا یہودیوں نے بھی اس کے خلاف کیا فرمایا کہ کے جرزون کو وطابا افواہ وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے جبکہ ان کے دلوں میں ان معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے صرف زبانی کلامی بات سے وہ تمہیں خوش کرتے ہیں باتیں کر کے تمہیں خوش کرتے ہیں مگر نہ ان کے دلوں میں ان معاہدات کی کوئی اہمیت نہیں ب اکثر اور ان میں سے اکثر فاسق اور نافرمان آج بھی اگر ہم کافروں کا حال دیکھیں اور یہود و نصارا کا حال دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو صرف زبانی کلامی باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمل ان کا اس کے خلاف ہے عشترو بھی آیا سمن خلیلہ وہ اللہ کے احکام پر دنیا کے حقیر مال کو ترجیح دیتے ہیں اللہ بتا رہے ہیں ان کے جھوٹ بولنے کا سبب کیا ہے ان کی عہد شکنی کا سبب کیا ہے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ وہ مالی مفادات کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں انصبیلی پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان نہ بہت بری حرکت ہے جو وہ کرتے دوبارہ فرمایا لا فی اللم وہ ایمان بالوں کے بارے میں نہ کسی رشتے داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ قول اور قرار کا لحاظ کرتے ہیں وہ الادور اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے آپ دیکھیں مشرقوں نے جن لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا وہ ان کے بھائی تھے ان کے بیٹے تھے ان کے رشتے دار تھے لیکن انہوں نے ان پر ظلم و ستم ڈھانے میں کسی رشتے داری کا لحاظ نہیں کیا تو فرمایا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ف انتابو وہ اقام السلاتا و اخوان حکم فدین فرمایا کہ اگر یہ مشرک توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اگر تین چیزیں ان کے اندر آ جائیں توحید توبہ کر لیں شرک سے توبہ توحید آ جائے نماز قائم کرے اور زکات دیں تو پھر یہ مشرق تمہارے بھائی ہیں یہاں سے مشرقین کے سامنے دو راستے دو تجویزیں پیش کی جا رہی ہیں پہلا راستہ یہ کہ تم شرک سے توبہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکات دو تو تم ہمارے بھائی ہیں. الحمد الحمدللہ الحمد للہ. اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کسی فرد نے ایمان قبول کیا تو مسلمانوں نے اسے اپنا بھائی بنایا اس کو بھائی بنانے میں کبھی پسو پیش نہیں کی چاہے وہ چوڑا ہو وہ چمار ہو وہ بنگی ہو وہ جمادار ہو وہ سکھ ہو وہ عیسائی ہو وہ ہندو ہو وہ مردار کھانے والا ہو وہ بتوں کی پوجا کرنے والا لیکن جب کسی نے ایمان قبول کیا تو مسلمانوں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بے شمار خرابیاں لیکن الحمدللہ آج بھی اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو مسلمان اس کو اپنا بھائی بنا لیتے آج ہی ایسا ہے ہندو اپنے ہم مذہب کمتر جات والے ہندو کو اپنا بھائی نہیں بناتا لیکن اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو مسلمان اس کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ اس کی ذات کیا ہے یا ذات کیا تھی یا نظریات کیا تھے نہیں دیکھتا بلکہ حقیقت یہ کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کی اس کمزوری سے نجائز उठाते اٹھاتے ہیں اسلام قبول نہیں کرتے ڈراما کرتے ڈراما بھیک مانگنے کے لیے سب کی بات نہیں کروا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو دل سے ایمان قبول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور باقی اپنے آپ کو مسلمان بنا لیتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اسلام قبول کرنے کے نام پر بالکل ڈرامہ کرتے ہیں ظاہر یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اس مسجد میں اعلان کیا میں نے اسلام قبول کیا لہذا میرے لیے چندہ کیا جائے اس مسجد میں چلے گئے میں نے اسلام قبول کر لیا میرے لیے چندہ کیا جائے اب بھیک مانگنی شروع کر دی ان سے پوچھا جائے اللہ کے بندو جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کیا کرتے تھے بتائیں گے محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور اب اسلام قبول کر لیا تو اب کیا اب بھیک مانگتے ہیں کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو مسلمان بن گئے اب وہ محنت مزدوری نہ کرے بلکہ بھیک مانگ کر گزارا کرے اسلام کی یہ تعلیم نہیں بہت عرصہ پہلے میں نے ایک صاحب کا ایک کالم پڑھا مزاحیہ لکھنے والے ہیں وہ انہوں نے کالم لکھا جزاک اللہ کے نام جزاک اللہ جزاک اللہ انہوں نے لکھا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے یہ کلمہ بڑا سنا ہے جزاکل جزاک اللہ مسجد زیر تعمیر ہے کچھ دیتے جاؤ جزاک اللہ مدرسے کے یتیم غریب بچے ہیں ان کی مدد کرتے جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ مانگنے کے لیے جزاک اللہ اور کہتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آ گئے چادر ہلاتے ہوئے کہتے میری کچھ مدد کر دو میں نے کہا کیوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے جزاک اللہ میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے انہوں نے کہا پہلے مزدوری کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتے کہتے میں مسلمان ہو گیا ہوں جزاک اللہ تو بھائی اسلام یہ سکھاتے ہیں معذ اللہ ایسے لوگ اسلام کو مزاق بناتے ہیں ایک آڑ بناتے ہیں بھیک مانگنے کی پیسہ سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں اس مسجد میں گئے اس مسجد میں گئے اس کو دکھایا اس کو دکھایا زندہ مانگے بھیک مانگے اگر باقی تم نے اسلام قبول کیا ہے تو نو مسلم تو ہمارے جیسے موروسی مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ایمان والا ہوتا ہے اسے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں چاہیے الحمدللہ ایسے ایسے نو مسلم ہماری تاریخ میں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ان کی دعوت سے متاثر ہو کر ہزاروں نے ایمان قبول کر ایسے لوگ ہیں مولانا بیام سنا ہوگا وہ بھی غیر مسلم تھے اسلام قبول کیا اور پھر دنیا بھر میں حتیہ کہ کابے کے سائے میں حرم میں بیٹھ کر بارہ سال تک قرآن کا درخت تھے نو مسلم اور انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے ایک ہم نام کی کتاب کو پڑھ کر ان کے ایک ہم نام تھے ان کا نام بھی تھا عبید اللہ وہ بھی ہندو تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی تو فت پڑھنے کی کتاب آپ کتاب پڑھیں آپ تنگ رہ جائیں کہ ہندو مذہب کیسا غلیظ ترین مذہب اور لکھی کس نے اس شخص نے جو پہلے خود ہندووں کا مذہبی پیشوا تھا اور اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق کی اور اس نے جو کتاب لکھی تو کتاب کا نام رکھا وہ فتح الہند اور اپنا نام رکھا عبید اللہ